السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خیرا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 كہ میرے ماں كو اتنا دے دینا میرے باپ كو اتنا دے دینا میرے بھائیوں کو اتنا دے دینا ہاں البتہ جن كے حصے اللہ نے مقرر نہیں كیے ان کے حق میں وہ وصیت كر سكتا ہے كہ میرے مال میں سے اتنا حصہ آپ فلاں كو دے دینا وہ کے كے لیے وصیت نہیں كرنی جو وہ سے ہٹ کے رشتے دار ہیں ان كے لیے وصیت كر سكتا ہے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 کن کے لیے لال والدین والدین کے لیے ولاقرامین اور قرابت کے لیے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ حقاً یہ حق ہے علمطقین پرہیزگاروں پر فمن پھر جو شخص بدلہو بدل دے اس وصیت کو ما ماسام اس کو سننے کے بعد فانما پس بے شک اسم اس کا گناہ الذین انہی لوگوں پر ہے یو بد جو اس وصیت کو بدل دیتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیعن خوب سننے والا علیمن خوب جاننے والا ہے فمن پھر جو شخص خوفہ خوف کرے مموسن وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانا حق تلفی کا اسمن یا گناہ کا فاصلہ پھر وہ اصلاح کر دے بینہم نہم ان کے درمیان فلا اسما علیہ ہی تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم